فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ پس ہم نے اسے اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا پھر ان سب کو سمندر میں پھینک دیا درہ حالے کہ فرعون قابل ملامت تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ اور فرعون کے واقعات کو مختصر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اس کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی اور اس کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا درا حالے کہ اس کے سارے کرتوت قابل ملامت تھے اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اللہ کا انکار کیا اور سرکشی اور و غرور کی آخری حدوں کو پہنچ گیا